یا ایوہ الناس اے لوگوں دوریبہ مثلن ایک مثال بیان کی جاتی ہے فستمعو لہو پس تم غور سے سنو ان اللہین تدعون من دون اللہ وہ جنہ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو لن یخلقو ذبابا وہ سارے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے وَلَا وِجِتَمَعُوا لَهُ اگر وہ سب جمع ہو جائیں تو جو بے جان بت ہیں وہ مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے وہ خدا اور الہ اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں خیر یہ تو بتوں کا ذکر ہے دنیا کے سارے انسان مل جائیں دنیا کے سارے سائنسدان مل جائیں تو جہاز تو بنا سکتے ہیں ایٹم مم تو بنا سکتے ہیں لیکن مکھی کو وہ بنا نہیں سکتے مکھی اور جانور اللہ تعالی کی وہ تخلیق ہے کہ سب اسی نظام کے تابع ہیں کوئی ایسا نہیں کہ ہم پر اور یہ چیزیں جو ہیں خود ایجاد کریں اور اس ایک مکھی بنا دیں اللہ تعالی نے اس چھوٹی سی مکھی میں وہ طاقت دی ہے کہ اسے اپنے تمام معاملات کی سمجھ ہے وہ جس چیز پر بیٹھنا چاہتی ہے بیٹھتی ہے اٹھنے والے ہاتھوں کو دیکھ کر اڑ بھی جاتی ہے بلکہ اس کی آنکھ کے بارے میں آپ سائنسی تحقیق تو پڑھیں کہ اس کی آنکھ صرف آگے کی طرف نہیں دیکھتی چاروں طرف دیکھتی ہے چھوٹی سی مکھی اور اس کی آنکھ کتنی چھوٹی ہوگی تو سائنسدان یہ تو بیان کرتے ہیں لیکن یہ بیان نہیں کرتے کہ اس مکھی میں طاقت و قدرت پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے تو وہ اللہ کی قدرت طاقت پر ایمان لائے یس لو اگر مکھی ان بتوں سے کسی چیز کو چھین لے وہ مٹھائی اور اس طرح کی چیزیں بتوں کے منہ پر ملا کرتے تھے پھر ان کے منہ پر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں تو مکھھی اگر کوئی ذرہ لے کر جائے لا یس تن یہ بت اس ذرے کو واپس نہیں لے سکتے طالب والمطلوب طالب اور مطلوب دونوں بڑے کمزور ہیں یعنی طالب سے مراد بت پرست ہے مشرک ہے اور مطلوب سے مراد بت ہے تو یہ بت بھی کچھ نہیں کر سکتا بے جان پتھر ہے اور یہ پجاری جو ہیں یہ بھی پوجا کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں ما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ کے مقام اور اللہ کی شان کو نہ سمجھا اللہ کی قدر نہ جانی جیسے کہ انہیں جاننی چاہیے بعض مشرقین بتوں کی جو شکلیں بناتے ہیں ان سے جو پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شکل میں ہوگا تو انہوں نے اللہ کی شان کو نہ جانا ان اللہ کبھی نازیز بے شک اللہ تعالی ضرور کبھی ہے غالب ہے اللہ الملاکتی رسول و مین الناس اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور لوگوں میں سے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے عیسائی سے پتہ چلا کہ فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں بعض اور بعض انسان بھی رسول ہے اور جو فرشتے رسول ہیں وہ نبیوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں ان اللہ سمی ام بسی بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے یعلم علم بین ایدیہم بیندی ما خلفہم اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے سب کچھ جاننے والا ہے وہ عل اللہ ترجم اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو وہ چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے <وَسْجُدُوا> اے ایمان والوں رکو کرو سجا کرو علماء اہنب کی نظر قاعدہ ہے کہ جب سجے کے ساتھ رکو کا ذکر ہو تو اس سے سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے بلکہ نماز مراد ہے تو ہمارے کی اس آیت سے مراد یہ کہ نماز پڑھو لیکن جو شافعی مسلط سے تعلق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس آیت کریمہ کو سن کر سجدہ کریں کہ امام شافعی کے نزدیک یہ آیت سجدہ ہے رب اور تم اپنے رب کی عبادت کرو فعال اور تم نیکی کرو لاء تف لحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وہ جا فق جہادی اللہ کے راہ میں وہ کوشش کرو جو کوشش کرنے کا حق ہے یعنی اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ لگا دو هو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں چن لیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہ رکھی دین پر چلنا آسان ہے اگر ہمیں مشکل لگتا ہے تو یہ ہمارے نفس کا قصور ہے ملتابراہیم تمہارے والد ابراہیم کا دین ہوسلم وہ اللہ جس نے تمہارا نام مسلم رکھا مسلم کے معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا فرما بردار من قبل اس سے پہلے بھی تم مسلم ہو وفی ہادہ اور اس قرآن میں بھی مسلم ہو یعنی تمام انبیاء نے اسلام ہی کی دعوت دی رسول شہیدن علیہ کم تاکہ یہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں کل روز قیامت یہ تمہاری گواہی دیں گے وہ شُهَدَاءَ شہدا النَّاسِ اور تم لوگوں پر گواہ بنا دیے جاؤ گے تم لوگوں پر گواہ بنو گے ہماری امت کے نیک لوگ کل بروز قیامت گواہی کے مقام پر فائز ہوں گے ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے گا فقی مسلح <الصلاة> آخر میں فرمایا نماز قائم رکھو وہ آتس زکا و ادا کرو وہ آتا اور اللہ کے دین کو مضبوط تھام کے رکھو ہوا مولا وہ اللہ تمہارا مددگار ہے مولا ہے پس وہی سب سے اچھا مولا ہے وہ نیامن نصیر اور وہی سب سے اچھا مددگار ہے رب العالمین سور حج کی سطر میں پارے کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں غیب سے ہماری مدد فرمائے